بسم الله الرحمن الرحيم ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزقه الله يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والموج فبأي آلاء ربكما تكذبان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے اللہ نے اسمت کے دو سمندر آپس میں ملائے ہیں ان دونوں کے درمیان پر زخر ہے جس سے یہ آپس میں تجاوز نہیں کرتے اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جٹ گے ان دونوں سے لو, لو اور مرجان جان نکلتے ہیں اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جٹ گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن و شباب سید شباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسن اور حسین جوان جنت کے سردار ہیں بالا رسول اللہ علیہ و حسن و منی و انا من الحسن حسین و منی و انا من حسین سیا حسین ہسیا حسین محمد کی ہے گوسا گا محمد کی ہے کے دو نورے ہیں حسین ہسیا حسین ہسیا حسین حسین مالک کون مالک کون سیا ہوسن ہنسیا ہوسن ہنسن ہنسی بھی ہے طاہر بھی ہےف سر دکھ سکل افسر دکھ سقل سیاح حسین اصلیا حسین اصل حسین اصل حسین رابر بھی ہیں ملر بھی ہیں حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حسن ابل حسین آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن اور حسین دونوں ہی میری خوشبو ہیں جو نور گئے ہس میں گئے ہس میں حسین حسن ہسیا حسین ہسیا حسن ہسیا حسین ہسیا حسین مرشد سخی لچ پال زہرا کے دو ری